بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و و علّہ رسول کریم حضرت اقدس نانوت ہوئی قدِرحو کے ماہ مبارک کے تفصیل حالات تو مجھے مل، نہیں ملے اور اب کوئی ایسا ہے بھی نہیں جس سے تحقیقات کی جا سکے البتہ یہ مشہور ہے کہ حضرت نے بارہ سو ستتر ہجری کے سفر حجاز میں ماہ مبارک میں قرآن پاک حفظ کیا تھا روزانہ ایک پارا یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتے تھے مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نے سوانح قاسمی میں تحریر فرمایا ہے کہ جماعتستانیہ بارہ سو ستتر ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوئے آخر ذالقہ میں مکہ مکرمہ پہنچنے پہنچے بعد حج مدینہ شریف پہنچے اور ماہ سفر میں مدینہ پاک سے مراجعات فرمائی ربیع الاول کے اخیر میں بمبئی پہنچے اور جماعت الطانیہ تک وطن پہنچے جاتے ہوئے کراچی سے جہاز بادبانی میں سوار ہوئے تھے اور رمضان کا چاند دے کر مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا اور وہاں سنایا بعد عید مکلا پہنچ کر حلوہ مسقط خرید فرما کر شیرینی ختم دوستوں کو تقسیم فرمائی مولوی صاحب کا اس سے پہلے قرآن یاد کرنا کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا بعد ختم مولوی صاحب فرماتے تھے کہ فقط دو سال رمضان میں میں نے یاد کیا اور جب یاد کیا پاؤ سپارہ کی قدر یا کچھ اس سے زائد یاد کر لیا پھر تو بہت کثرت سے پڑھتے ایک بار یاد ہے کہ ستائیس پارے ایک رکت میں پڑھے اگر کوئی اقتدا کرتا رکات کر کر یعنی سلام پھیر کر اس کو منع فرما دیتے اور تمام شب تنہا پڑھتے رہتے سوانح قاسمی مشہور قول میں ایک سال اور حضرت کے ارشاد میں دو سال اور پاؤ پاؤ پارا یاد کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رمضان میں کچھ حصہ پاؤ پاؤ پارا یاد کیا اور دوسرے رمضان میں جو سفر حج میں تھا ایک ایک پارا پڑھ کر اس کی تکمیل فرمائی سید الطف حضرت الحاج امداد اللہ صاحب نور اللّہ مرکدہ کے رمضان کے معمولات حضرت حکیم الامہ نور اللّہ مرکدہ نے امداد المشتاق میں نقل کیے ہیں کہ حضرت حجی صاحب نے فرمایا کہ تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں یہ فقیر عالم شباب میں اکثر راتوں کو نہیں سویا خصوصا رمضان شریف میں بعد مغرب دو لڑکے نابالغ حافظ یوسف ولد حافظ زامن صاحب اور حافظ احمد حسین میرا بھتیجا سوا سوا پارا عشاء تک سناتے تھے بعد عشاء دو حافظ اور سناتے تھے اور ان کے بعد ایک حافظ نصف شب تک اس کے بعد تہجد کی نماز میں دو حافظ غرض کے تمام رات اسی میں گزر جاتی تھی امداد المشتاق سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا اند استغفرک و اتوبو الیک